سوال ہے کہ کیا طوطے پالنا شرن جائز ہے اس کا جواب گزشتہ مذاکرے میں گزر چکا تھا جب کبوتر پالنے اور کبوتر اڑانے کے متعلق کافی تفصیلی بحث ہوئی تھی تو اس میں اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ طوطے پالنا یا ان کی خرید و فروخت یہ شرن جائز ہے کہ ان کو ایزر رسانی نہ ہو اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو گزشتہ فکری مذاکرے میں ہوئی تھی تو سائل چاہیں تو ریکارڈنگ سے انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کو وہاں سے دیکھ اور سن سکتے ہیں واللہ تعالی عالم